بسم اللہ الرحمن الرحیم بیس مئی دو سترہ ایک حدیث ہے کہ نوہینہ انکستی سوال صحابی کہتے ہیں کہ ہم کو زیادہ سوال کرنے سے روکا گیا ہے تو میں سوچتا تھا کہ آخر क्या मतलब है रोकना तुम्हें समझ आया कि कुरान हदीफ समझने के लिए अगर आप सिर्फ आप पास इतना ही है कि आप ट्रांसलेशन कर ले, तो आप कुछ नहीं समझेगी सिर्फ अरबी जाने तो कितनी अच्छी अरबी जाने आप दुनिया के सबसे ज्यादा एक्सपर्ट हों अरबी जबान में लेकिन आपको सिर्फ तर्जमा तक पहुंच सकता हूं तो आप कुछ नहीं समझेगी سمجیے کیونکہ قرآن حدیث جو ہے وہ کوئی منور کی کتاب نہیں ہے تجمہ کر لو گا وہ کتاب ہے تدبر کی کتاب غورفی کی کتاب قرآن میں دیکھیے علی عمران کے آخر میں ہے خلق سماپ و, و خلاف لول باپ یسکرام بھی خط غور فکر کرتے ہیں دیکھیے جو غور کرے گا وہ تو ہر وقت سوال میں گا میں نے ایک کتاب پڑھی تھی سائنس کے بارے میں تو سائنس کا ایک کتاب لکھی تھا لکھت ایک شخص نے ٹائٹل تھا ول ٹو ڈاؤٹ یعنی شک, کرنے, شک کرنا تو شک کرنا کیا ہے سوال کرنا تو اس نے بتایا تھا کہ اگر سوال کرنے کے مزاج نہ ہوتا انسان کے اندر تو سائنس کو بھی وجود میں نہ آتی چیزوں کو دیکھنا سوچنا اور پھر اس پر سوال نکالنا ایسا کیوں ہوا ایسا کیوں ہوا مسل دیکھیے ہم پانی پیتے ہیں تو میٹھا پانی ہوتا ہے وہ لیکن ہم سمندر پر جائیں تو وہاں کھاری پانی ملے گا تو سوچا کہ آدمی کی کیا ہے سمندر میں کھاری پانی ہے اور بارش سے ملتا ہے میٹھا پانی ملتا یہ کیا ہے در از تو ڈسکوری بھی نہیں کوششن نہیں تو معرفت بھی نہیں جسے آج میں صبح سوچ رہا تھا کہ خدا کے وجود کا ثبوت کیا ہے خدا کے وجود کا ثبوت کیا ہے تو میں نے کہا کہ میں سوچا سوچتے سوچتے کہ کے موجودگی خدا کا وجود کا ثبوت ہے یونیورس کی یونیورس کی موجودگی خدا کے وجود کا ثبوت ہے یعنی اگر خدا وجود, خدا کا وجود نہ ہو کریٹر یعنی کا وجود نہ ہو تو یہ کیسے یہ سب چیزیں کیسے بچ جائیں گی کیسے چلیں گی تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ کریٹر کا ڈائریکٹ سبوت تو شاید آپ کے پاس نہیں ہے لیکن ای ڈائٹ سبوت پورا موجود ہے ای ڈائٹ وے میں پوری, پوری, پوری یونیورس میں بتا رہی ہے کہ بڑا کوئی کریٹر ہے کوئی خالق ہے تو اس کا مطلب کیا ہوا مطلب کہ یونیورس کا اگر ڈائریکٹ سبوت ہے تو خالق کا انڈائریکٹ سبوت ہے یہ جو دنیا یونیورس ہے یہ جو دنیا ہے یہ واڈ آف نیچر ہے اس کا اگر ڈائریکٹ پروف اس کا اگر ڈائیک پروف ہے تو کریٹر کا انڈائریکٹ پروف ہے ابانے میں سائنس نے بتایا ہے کہ تمام بڑی چیزوں کا انڈائریکٹلی سب ہوتا ہے جتنی بڑی چیز انسان مانتا ہے ان سب کا ان سی پروف ہوتا ہے تو, تو سوال جب آپ کو مان میں پیدا ہوگا تبھی تو آپ جس وی تک پہنچیں گے تو, کے تو ایک کو کہا گیا کہ نوہینا انکس سوال ہم کو روکا گیا زیادہ سوال کرنے سے تو صرف آپ عربی آنے عربی میں یہی نکلتا ہے نوینا ان کا سر سوال ہم کو روکا گیا ہے زیادہ سوال کرنے سے تو کتنی عربی جانے آپ یہی ترجمہ کریں گے اس کا عربی جاننا ہرکیز ہرکیز کافی نہیں ہے قرآن سنت ہونے کے لیے کیونکہ عربی جانے کا تو ترجمے تک پہنچے گا آپ ٹرانسلیشن تک پہنچے اور ٹرانسلیشن جو ہے کیا ہے خود حدیث آتا ہے قرآن کے بارے میں کہ لکڑ لائے و بطن البتن لکوڈ لائے منا و بطن ہر آیت کا ایک ظاہر ہے ایک باطن ہے ہر آت کا ایک ظاہر ہے ایک باطن نہیں تو آپ اگر بہت اچھی عربی جانتے ہو آپ تو ظاہر تک پہنچے گا آپ جو ظاہر سے آگے جو بات ہے وہ تو تجربے میں رہے گی نہیں وہ تو, تو سوچ کو معلوم ہوگا اس سے معلوم ہوا کہ قرآن حدیث سمنے کے لیے عربی زبان کو جاننا بلا چمت ضروری ہے لیکن دیش کی گہرے معنی کو سمجھنا اس کے لیے آپ کو ویزم چاہیے عقل چاہیے سوچنے کا معدہ چاہیے آرٹ آف تھنک چاہیے یعنی مور در لینگویج چاہیے لینگویج سے آپ ٹرانسلیٹ تک پہنچ سکتے ہیں اور مور در لینگویج سے آپ پہنچتے ہیں اس کی گہرے معنی تک اس ڈگ پر آج میں صبح سوچ رہا تھا تو یہ بات سمجھ میں آئی کہ, کہ یہ وڈ آف کریشن جو ہے اگر اس کا ڈائر سبوت ہے تو کریٹر جو ہے اس کا ہی ڈائر سبوت ہے اور انڈائر سبوت زیادہ بڑا ہے کیونکہ تمام بڑی بڑی چیزیں ان کا پروف ڈائرٹ ہی ملتا ہے جیسا کہ باڈر سوال بتا دیئے تو سوال جو ہے جس سے منع کیا گیا ہے جس کو کہتے ہیں خام کا سوال کٹ جاتی بیکار کا سوال لیکن جو ریئل کوشچنگ ہے ریال وہ ریئل کوئی اس پر سارے علم کا دارا بدار ہے ریل کوشچنگ جو ہے وہ تو بہت ہی امپورٹنٹ ہے لیکن لوگوں کا حالیہ کہ وہ ریئل کو جانتے نہیں بس جو اخباروں جیسے آج کل کیا ہے جس کو دیکھیے وہ طلق کے بارے پوچھتا ہے یہ کوئی سوال ہی نہیں پڑتی ایسے ہی سوال کرتے ہیں لوگ اخبار میں سب جائے میڈیا میں آ جائے اسی کو سوال بڑھاتے ہیں میڈیا میں جائے ڈونالڈ ٹرمپ کچھ کہہ دے تو وہ سوال بڑھ گیا انڈیا میں کوئی لیڈر کچھ کہتے تو وہ سوال بڑھ گیا نہیں آپ, کے, آپ, آپ کو سوچنے سے سوال, سوال نکلتا ہے وہ سوال ہے تو اِنہا انکشت سوال کا مطلب یہ ہے کہ اس کو بس سوال سمجھو کہ میڈیا میں کیا آیا ہے اسٹیج پہ کیا لوگ بول رہے ہیں بازاروں میں کہا کہ جا رہا ہے نہیں تم اگر سوچنے کی زندگی دار رہو غور کی زندگی کنٹریپشن کی زندگی تو بار بار تمہارے سامنے سوالات آئیں گے بار بار تو وہ تو بہت بڑی چیز ہے وہ تو بہت بڑی چیز ہے جیسے میں کل سوچ رہا تھا یہ صبح آج کل میں سبھی باہر بیٹھ جاتا ہوں موسم بدلا جب سے تو سورج نکلنے سے پہلے باہر بڑھ جاتا ہوں تو وہاں بیٹھا ہوا تھا ادھیرا تھا بھی اتنے میں سامنے سے درختوں کے پیچھے سے سورج دکھائی دیا جیسے کہ سورج جھانک رہا ہو پتیاں شاخائیں پتیاں درخت اس کے پیچھے سورج نکل رہا تھا تو برسوانی بھائی ایک بات آئی وہ جو حدیث ہے کہ اللہ آسمان دنیا پہ اترتا ہے اور کہتا ہے کہ ہائی کورٹ مانگنے والا جو مانگے مان اس کو دوں یہ حدیث بہت دنوں سے وہ سوچتا تھا کل بیرسوانی بھائی کہ اللہ جل شانو کے شان کے خلاف ہے کہ وہ کہیں اوپر ہو پھر نیچے آتا ہے اس کو نیچے اوپر آنے کی ضرورت نہیں ہے وہ کہیں بھی ہے وہ سوچ سکتا ہے کہیں بھی وہ دیکھ سکتا ہے تو میری سمجھ آیا کہ یہ بات جو کہی گئی اللہ کے نسبت سے حقیقت پہ وہ انسان کی نسبت سے ہے یعنی اللہ اپنے تخت اتر کر کے آتا ہے تو میں سوچتا کہ صبح تو ہر وقت طریقے ہوتی ہے آسانی کوئی ایک وقت ہے واقعی نہیں ہے دنیا میں ہر وقت کہنے کے شبح تو کیا ہوتا ہے پھر حجم اترتا ہے خدا کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ جو ہے سورج کے گرد جو اپنے ایکشس پر, اپنے ایکشس پر جو گھومتی ہے تو اس حدیث میں بجائے یہ کہا گیا ہے کہ اللہ آسمان دنیا پر اترتا ہے اور کہتا ہے کہ ہل بن ساجن پوتیاہ کوئی ہے ماننے والا جس کو میں دوں تو اب دیکھیے کہ یہ بات غور غورفیسوں کے سوچنے تو سوچنے سے بنا نہیں کیا گیا تو میں سوچتے سوچتے میری سوچ بایا کہ اس روپ ہے قرآن کا اور بھی یہ بات ہے کہ جو بات گئی گئی اللہ کی طرف سے وہ وقت میں انسان کی طرف سے وہ کیسے آپ صبح کو اٹھیں صبح اور کھلی جگہ پر بیٹھے جہاں نیچر ہو درخت ہو ہوائیں ہوں آسمان نظر آتا ہو چڑیاں اٹھتی ہوں محب بیٹھے پھر کیا ہوگا دھیرے دھیرے شب کا وقت ہوگا اور سورج آپ کو جھاگتا ہوا نظر آئے گا وہ سے. تو اگر آپ اللہ میں جی رہے ہیں صبح شام اور دعائیں کر رہے ہیں ہم کر رہے ہیں ذکر کر رہے ہیں تو سورج کا نکلنا وہ سبلائی جوے میں آپ کے جواب بن جائے گا موثر ہو جائے گا جسے خدا جھک رہا اور کہہ رہا کہ بندے تو مجھ پکار رہا تھا میں یہاں ہوں جواب تیرے سال کا جواب نہیں نکلی یعنی سورج کا نکلنا جو ہے وہ موثر ہو جائے گا اس میں کہ جیسے کہ خدا میرے قریب آ ہے اور کہہ رہا ہے کیا ہے بندے تو نے مجھ کو پکارا تو میں تیرے لئے موجود ہوں تو بات کہی گئی ہے بظاہر اللہ کی نسبت سے حرکت میں وہ انسان کی نسبت سے یہ بات بہت زیادہ ہے قرآن حدیث میں کہ فلاح مقام پر دعا کرنا بہت سے بہت سے سے حدیثیں ہیں کہ فلاح مقام پر دعا کرنا اس کا قبول ہوتی ہے تو ایسا نہیں کہ وہ وقام پہ پہنچ جائے آپ کسی طریقے سے اور وہاں کھڑے ہو کے کچھ الفاظ بول ہیں تو وہ قول ہو گئی نہیں وہ ایک کوئی تاریخی وقام ہوتا ہے مثلا تو وہاں پر آپ کو اگر آپ آپ کے اندر معرفت زندہ ہے تو آپ کو مائنڈ ایکٹیویٹ ہوگا ٹرگر ہوگا یہ بات بڑے اس وقت اب بھی جب میں پہلی بار گیا یروشلم اور میں نے مسجد اقسام میں نماز پڑھی تو جب میں وہاں نماز پڑھ رہا تھا تو اچانک ایک, ایک عجیب احساس ہوا اچانک。میں بے, بے اختیار رونے لگا میں نے کہا خدایا ایک وقت گزرا ہے کہ یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور سارے پیغمبر آئے یہاں نمازیں پڑھی اور اس نے امامت کی تو میں نے کہا کہ خدایا زبان مکان تیرے اختیار میں ہے ٹائم اس اسپیس تیرے اختیار میں ہے تو چاہے تو میرے یہاں کھڑے ہونے کو وہ وہاں کھڑا ہونا بنا دے جبکہ اکبر کھڑے ہوئے تھے اور نماز پڑھ رہے تھے مجھ کو اسی صف میں شامل کر دی اب میں یہ کہہ رہا تھا اور رو رہا تھا یہ کیفیت دیکھیے آپ کو وہی پیدا ہوگی یہ کیفیت آپ کو کسی اور جگہ نہیں پیدا ہوگی کہ اس مقام پر جہاں تاریخی جہاں تاریخی واقعات گزرے ہوں تاریخ کے وہاں کوئی تاریخ یاد آتی ہو تو جب ایسے مقام پر آپ پہنچیں گے اور وہ تاریخیں یاد آئیں گی آپ کو تو آپ کو مان ٹرگر ہوگا تو سارا معاملہ ٹرگرگر ہونے پر ہے جب جہاں پہ جو بھی حدیثیں ہیں کہ فرا مقام پر دعا کرو تو کوڑ ہوتی ہے ایسے بہت جگہ حدیثوں میں آتی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں تم جب یعنی پہنچو گے اور تم کو برفت حاصل ہے تم کو اللہ کی یاد حاصل ہے تو اس مقام کی جو تاریخ ہے اس تاریخ کو یاد کر کے تو مان ٹرگر ہو جائے گا جیسے میرا مان ٹرگر ہوا مجھے اقسام میں نماز پڑھتے ہوئے تو حج کے مقامات مثلاََ ہیں جن کی بدری کرتے دعا قبول ہوتی ہے تو حج کے مقامات کیا ہیں وہ یاد دلاتے ہیں حضط ابراہیم کو حضت حاضرہ کو حضط اسوائل کو وہ تاریخ تو یاد کرتے ہیں آپ طاقبان ٹرگل ہو جاتا اس کو عجیب غریب انداز میں آپ سے دعا نکلتی ہیں تو وہ چیز ہوتی ہے وہ اللہ کی رحمت کو انووک کرنے والی ہوتی ہیں وہ چیز آپ کے دعا کو اس کا بھی بنا ہے کہ اللہ قبول فرمائے تو میں سوچتا ہوں کہ یہ جو ہے نوہینا انکسرت سوال ہم کو بنا کیا گیا کسرت سوال سے یہ بیمار سوالات سے اکثر لوگ بیمارا سوال ہی کرتے ہیں اکثر لوگ بے مارا سوال صحیح سوال وہ ہے جو آپ کے ادر سے ابلے نہ کہ میڈیا میں سن کر پیدا ہو میڈیا میں کوئی چرچا ہے کسی بات کا اس سے آپ کا سوال بنے کو اسی طرح روکا گیا ہے میڈیا میں یا ادھر ادھر لوگ باتیں کرتے ہیں کہ لیڈر نے کوئی بیان دے دیا اس سے جو سوال بنتا ہے اس سے تو پڑا کیا گیا ہے اس کو اوائڈ کرو اس کو اگنور کرو لیکن آپ خود جی رہے ہیں غور فکر میں تدبر میں حمد اور ذکر میں اللہ کی عزمت میں تو اس سے آپ کا بان جو ٹرگر ہوگا اس سے سوالات جو پیدا ہوں گے وہ تو بہت قیمتی چیز ہے وہ تو بہت بڑی چیز ہے تو میرے تجربے کے مطابق بات اس طریقے سے ہے کہ وہ دوا جب کہ آپ کا بانڈ ٹرگر ہو گیا ہو یا وہ سوال جو اس وقت پیدا ہوتا ہے جب آپ کو بانڈ ٹرگر ہو گیا ہو وہ بہت اعلیٰ درجے کی چیز ہے لیکن یوں ہی آپ مان ٹر ہوا نہیں ہے آپ یوں ہی ٹیبل ٹاک کر رہے ہیں تو ٹیبل ٹاکس بنا کیا گیا ٹیبل بنا کیا گیا جیسے بال آپ کو کسم بتایا تھا اپنا کیا بولتا میں الہباد گیا وہاں ہمارے کچھ لوگ تھے تو مجھ کو لے گئے شراک شکار کرنے के لیے شہر کے باہر تو وہاں پر ایک ہوا کرتی تھی اس کا نام ہے تو لوگ کہتے ہیں کیلک کا گوشت بہت اچھا ہوتا مجھے تو اس سے کوئی ایکسپیرئنس نہیں کوئی تجربہ نہیں تو بار مجھے گندی دی ان لوگوں نے لوڈیڈ گن اور بتایا کہ دیکھو وہ اوپر اوپر بیٹھتا ایک دم اوپر وہ ہے اس کو اس کو مارو تو میں نے گن لیا اس کے اوپر ٹارگٹ کیا اور میں ہاتھ اس کے ٹرگر پر تھا تو ابھی میں ٹرکر دبانے والا تھا اچانک مجھے خیال آیا کہ جس چڑیا کو میں نے پیدا نہیں کیا ہے اس کو مارا کہا تھا اس کو جس چڑیا کو میں نے پیدا نہیں کیا ہے اس کو باندھ کہا تھا مجھ کو تو میں مان نہیں سکا اس کے بعد میں نے بدو پھینکیے بدو پھینک کر بھاگا میں جہاں ٹھہرے تھے میں ہم لوگ وہاں چلے گئے تو دیکھیں کوشچننگ تو قسم کی ہے ایک ہے جو دوسروں کے دوسروں کے دوسروں کا چرچا میڈیا کے میڈیا کی جو نیوز آتی ہے اس کو لے کر یا کسی نے تقریر کر دی اس سے ایک, ایک کوشچن بنتا ہے ایک وہ اس سے بنا کیا گیا اور یہ کہ آپ خود غور فل کی زندگی گزار رہے ہیں تدبر کی زندگی گزار رہے ہیں جب آسمان غور کر رہے ہیں جس کو میں کہا گیا کام کہ وقت لول لول والا جنوب سماوت ورد رب ناما تو خرق و دو رہے آپ خرق وی کہ وہ آسمان جو اوپر ہے کوئی بھی چیز گھاس ہے گھاس میں سوچ غور کر رہے ہیں آپ چڑیا ہے بادل ہے ہوا ہے تو نیچر جو کہتے تو نیچر میں آپ کی سوچ چل رہی ہے اس سے سوالات بنتے ہیں وہ بہت اونچا سوالات ہیں اس سے بافت ہوتی ہے اس سے مائنڈ کھلتا ہے اس سے انٹلیکچل ڈیولپمنٹ ہوتا ہے اس سے کریٹیوٹی آتی ہے تو سب سے بڑی چیز ہے میری سمجھ سے کریٹو تھنکنگ کریٹو مائنڈ وہ اسی بہت آتی ہے جب آپ کے اندر یہ مزاج ہو سوچنا سوال کرنا گائے تک پہنچنا سرچ کرنا تو اس سے آپ کے اندر کریٹیوٹی آتی ہے کریٹیو جن کو کہتے ہیں کریٹو یعنی تخلیقی ذہن والے تو ایک صاحب نے مجھے بتایا تھا ایک بار کہ ایک ایک ایکسپرٹ لوگوں کا پروگرام ہوا تھا جیسے باہر کے ایکسپرٹ آئے تھے تو ایک ایکسپرٹ نے آڈیئنس سے پوچھا کہ ہُو آر کریٹو ہُو آر کریٹو کریٹو لوگ کون ہوتے ہیں تو اکثر انہوں نے کہا کہ پیٹ شاعر تو اس کے بعد میں سوچا کہ آخر پٹ کو ناورسٹ کو تو لوگ کہتے کریٹو تھینکنگ کا جو ان کے پاس جو مدان ہے وہ وہی ہے شاعری ناول نگاری اس وقت جو برف تو بندی ہے وہ ان کے کوئی کریٹو میدان ہی نہیں وہ تو بس میڈیٹیشن کرو اور میڈیٹیشن کے ذریعے جو ملے وہی وہی مارفت ہے میڈیٹیشن بیس جو مارفت ہے وہاں کریٹیوٹی آتی نہیں اور مائنڈ بیسڈ جو مارفت ہے وہ تو سارا سب کا سب کریٹیو کریٹیو ہے تو ہزاروں سال سے دنیا میں چلا رہا ہے یہ کلچر کہ مذہب کی دنیا میں میڈیٹیشن یعنی مراقبہ دھیان گران اور دوسری دنیا جو ہیں وہاں غور فکر تو یہ بڑی ڈسکوری ہے کہ میں دریافت، میری دریافت ہے کہ بعد کے زمانے میں کسی وجہ سے یہ بن گیا ذہن نہ کا کہ مذہب والوں میں سوچنا ہے تو میڈیٹیٹ کرو مذہبی دنیا میں میڈیٹیشن اور سائنس دنیا میں کنٹرپلیشن اسی سے یہ ہوگا کہ کریٹو کہ لوگ وہ ہو ہی ہوتے ہیں جو دوسری دنیا میں سوچے میں سوچتا ہوں کہ سب سے بڑا میدان کریٹو تھنکنگ کا معرفت ہے خدا کی تخلیق ہے یہ جو دنیا تخلیق کی ہے اللہ رب العالمین نے اس سے اتنا زیادہ گہرائی ہے اتنا زیادہ آئٹم ہے وہ جو قرآن بھائی کے کلمات اللہ آتے رہتا ہے کتنے ڈسکور کرو کبھی ختم نہیں ہوں گے تو کریٹو تھنکنگ کا سب سے بڑا جو میدان ہے وہ خلق اللہ ہے آپ جانتے ہیں قرآن یہ مضبوط دو ہاتھوں آیا ہے کہ اللہ کلمات اتنے زیادہ ہیں کہ اگر تمام سمندر ایک بن جائیں اور تمام درخت قلم بن جائیں اور لکھنا شروع کرو تم تو اللہ کلمات ختم نہیں ہوں گے یہی تو ہے کریٹیوٹی تو کریٹو تھنکنگ کا سب سے بڑا مدان معرفت ہے لیکن مذہب میں چونکہ مائنڈ کے وجہ قلب کو برکت بنا دیا گیا میڈیٹیشن کو یعنی مذہب میں اپریشن کے وجہ میڈیٹیشن کو منیاد بنا دیا گیا یہاں کریٹیوٹی ختم ہو گئی کریٹیوٹی ختم ہو گئی تو بعد میں آپ کو کہوں گا کہ آپ کو اگر یہ جاننا ہے کہ آپ ڈیولپمنٹ آپ کا کنٹینیو ہے کہ رک روک ہے ایشو کے بغیر بنائیے اگر آپ نئے نئے تھاٹ آ رہے ہیں نئے نئے کوشچن آ رہے ہیں نئے نئے مارفت کا آئٹم آ رہے ہیں تو سمجھیے کہ آپ کا کریٹیوٹی جاری ہے آپ کا ڈیولپمنٹ جاری ہے اگر یہ سب نہ نہ ہو رہا ہو تو سمجھے کہ وہ ختم ہو گئی جی ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں یہ ڈاکٹر سازد انور سوال پوچھنا چاہ رہے ہیں تو میں نے ان کا آڈیو کھولتی ہے ٹھیک ہے ڈاکٹر جی مولانا میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے لاسٹ سے بیٹے کے لکھتے میں بتایا تھا کہ اللہ سے محبت جو ہے سب سے بڑی چیز ہے ہم جب قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں یہ ملتا ہے کہ اللہ کے ڈرد کے بارے میں جو آیاس ہیں قرآن میں وہ سب سے ہیں محبت والی آیات جو ہے وہ اس کے مقابلے میں کم ہے یہ ایسا کیوں ہے ساجد بھائی کا سوال ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ لاسٹ ٹائم آپ نے لو آف گاڈ کے بارے میں بتایا تھا لیکن جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو اس میں ڈر والی جو خوف والی جو آیت ہے وہ زیادہ ہے اور لو والی کم ہے تو ایسا کیوں میں ایسا نہیں کہا میں کہا تھا انسانوں میں محبت کا چر کم ہے ڈر کا چل زیادہ ہے قرآن میں ایسا نہیں دیکھیے لفظ محبت کے ساتھ ہو سکتا ہے کم ہو لیکن ویسے سارے آیتیں ہیں الحمد رب العالمین کے محبت کا آیت نہیں ہے الحمد رب العالمین کا ہے تو محبت ہی کا آیت ہے یہ جو آیت ہے کہ اللہ کلبات کبھی ختم نہیں ہوں گے یہ محبت کی آیت ہے تو قرآن محبت الہی کی آئے تو بھرا ہوا ہے چاہے لفظ محبت ہو یا نہ ہو میں نے یہ کہا تھا کہ لوگ جو ہیں ان میں محبت کلچر کم چلا خوف کلچر زیادہ چلا لوگوں کی نشو سے کہتی تھی یہ بات بنے قرآن کی سے نہیں میری بات کیلئے جی ساجد بھائی کلئر ہے ساجد بھائی جی بالکل بالکل کلیئر ہے اگر کوئی اور فرد اس کا سوال کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ جو لوگ بیٹھے ہیں آپ لوگ بھی سوال کریں السلام علیکم میری آواز آ رہی ہوں بانا پاکستان ہاں بولیے ہاں بولیے جی جی آ رہی ہے مجھے مولانا سے یہ پوچھنا تھا کہ جیسے مجھے بادشاہ نے بتایا کہ لوگوں کو پہلے ایمان سکھایا یعنی ان کے دلوں کو جو ہے نا یعنی ان کو نرم کیا میرا خیال ہے کہ ان کو ایمان ابزارب کرنا سکھایا یعنی کو پہلے اور اس کے بعد ہے یعنی لوگوں نے کو خدا سے محبت یا خدا میں جینا یا جنت کے شوق میں جینا وہ پیدا ہوا تو جیسے مولانا ہمیں سکھاتے ہیں اور یہ لفظ اور یہ جملہ مجھے بے حد پسند ہے کہ اللہ ہمیں جینا یعنی اور مولانا جیسے کہتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ ایک بچہ جس طرح اپنی ماں کو سب بنا لیتا ہے تو اس طرح یعنی اللہ رب العالمین کو اپنا سب بنا لیتا ہے تو مجھے یہ سوال کرنا ہے کہ یعنی ہمیں نیچر سے کانٹینٹ لے کر اور پھر اس کو پوائنٹ آف ریفرنس بنا کر اللہ تعالی سے اپنے دل کی بات کرنی چاہیے یا اس سے دعا کرنا چاہیے تو یہ انسان کو کریٹیوٹی سکھاتا ہے نا یہ میرا سوال ہے آپ آپ کا جو لاسٹ میں نا آواز ایکو ہو رہی تھی آپ پھر سے ریپیٹ کر سکتے ہیں جو لاسٹ پارٹ آپ نے کہا تھا شارٹ میں شارٹ میں مطلب کہہ رہی ہوں کہ یہ جو آنا اللہ میں جینا اور یہ کریٹیوٹی آنا انسان کے اندر جس کو آپ کہتے ہیں مولانا کہ کریٹیوٹی ہونی چاہیے ایمان کے اندر اور ہماری خدا کی یاد میں جینا تو اس کے لیے میںچر سے کانٹینٹ لے کر ہمیں بنا کر اللہ تعالیٰ سے ہمیں گفتگو کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے تو یہ میرا سوال حالانکہ یہی کریٹیوٹی ہمارے اندر پیدا کرے گی نا وہ جو اللہ سے آیا تھی, کہ صبح شام روز اٹھتے بیٹھتے اور جو ہے اللہ کو یاد کرتے دیکھیے <coughs> ہمارے اندر کریٹ پیدا کرے گا نا دیکھیے بات یہ ہے کہ ہر آدمی جیتا ہے کسی نہ کسی چیز یہ انسان کا نیچر ہے کہ کسی چیز جیتا ہے جیسے دیکھیں عام طور پر لوگ بات کرتے ہیں پیسے کی فرنیچر کی گھر کی کار کی وہی تو جینا ہے وہی تو جینا ہے وہی تو جینا ہے یعنی آپ جینے کے معنی یہ ہے کہ آدمی جس چیز کو اپنا اپنی زندگی میں بڑا درجہ دے, دے بڑا تو اس کا کرسر بن جاتا ہے اس کا باندھ اسی چلنے لگتا ہے جسے میرے ایک صاحب تھے مجھ کو بہت باندھتے تھے ہمارے رشتے دار تھے وہ تو مجھ کو بلاتے تھے اپنے آپ مگر ایک آدھ بار گیا بہت پھر کبھی گیا نہیں میں کیوں وہ پیسے والے آدمی تھے جب جا اس کے پاس تو ہر وقت بات پیسی کی ہر بہانے پیسی کی تو جو آدمی جس چیز کو بڑا بنا لے اسی پہ وہ جیتا ہی ہے ماں جیتی ہے اپنے بادشاہ میں بزنس مین جیتا ہے اپنے بزنس میں پیسے والا جیتا ہے اپنے بینک بیلنس میں جیسے میں ایک مثال دیتا آپ کو بہت پہلے کی بات ہے جب کاریہ بہت کم ہوا کرتی تھی زیادہ تر وہ ہوتی تھی جیپ ادوانی کی بات ہے تو ایک صاحب مجھ سے ملنے کے لیے آئے تو انہوں نے اس میں ایک جیپ خریدی تھی تو بعد بات, بات میں وہ کہتے تھے وہ جیپ لے لیا ہے تو بہت آسانی سے ہم اسے آ گئے جیپ لے لیا ہے تو آپ جانا تھا دوبارہ سے پہنچ گئے بات بات میں جیپ اب اب جیپ کو بڑی چیز نہیں ہے اس وقت بات میں کر رہا ہوں جب کہ جیپ بڑی چیز ہوتی تھی وہ ایشراب ہی جیب پہ سبر کرتا تھا تو اصل چیز یہ ہے کہ آپ کس چیز میں کس چیز کو اپنا سور اپنا سب کا کنسر بنائیں گے سب بڑا کنسرن آپ کا کیا ہے اسی میں جیئیں گے آپ تو قرآن چاہتا ہے کہ سب بڑا کنسرن آپ بنائیں اللہ رب العالمین کو تو کیا ہوگا اسی میں جیئیں گے مطلب اسی کا چرچا اسی میں سوچنا اسی سے محبت کرنا اسی سے امید رکھنا یہ سب اسی ہوگا تو جینے کا مطلب یہ جینے کا کوئی پورا شراد نہیں ہے جینے کا مطلب یہ کہ جب آدمی کی چیز کو اپنا شور کنسر بنا لے تو اس کا پورا مائنڈ تمنا فوکس بن جاتی ہے یہ مطلب ہے اس کا ڈاکٹر صاحب کوئی اور سوال یا کامنٹ ہاں اس میں کلیم صاحب میرا ہے وہ السلام علیکم موزانا صاحب السلام یہاں امریکہ میں سیٹلڈ مسلمانوں میں یہ طریقہ بن گیا ہے مادیت بھی بہت خوب عمل میں رکھے ہوئے ہیں اور ساتھ میں مذہب بھی ہے مسجدوں میں جمع ہوتے ہیں آ, وہاں مذہب کے نام ہم پہلت کمیٹی ٹیوشن کر رہے ہیں اور دوسری دوسری وہ کر رہے ہیں لیکن روحانیت بہت کم نظر آتی ہے یا اصل مذہب کم نظر آتا ہے اس سورت میں ان کو دعوت کے لیے ابھارنا بہت مشکل کام لگ رہا ہے تو آپ اس میں کچھ ایڈوائز کیجیے کہ جو ہے ان کو کس طرح دعوت کے لیے ابھارا جائے یا کم ماتیت اور زیادہ صحیح مذہب کی طرف کس طرح لگایا جائے ان کو دیکھیے گدیش ہے بات کے زمانے میں بہت سی حدیثیں آتی ہیں کہ بات کے میں امت کا کیا حال ہوگا تو ایک حدیث ہے کہ مساج دو مامرا وہ خراب حدا. مساج دو مامرا وہ خراب امر ہودا یعنی ان کی مسجدیں بھری ہوں گی لیکن ہدایت سے خالی ہوں گی اس پر بہت, بہت غور کیا کہ کی کیا مطلب ہے اس کا کہ مسجدیں بھری ہوں گی ہدایت سے خالی ہوں گی یہ وقت ہوتا ہے جب کہ مذہب جو ہے ریڈیوس ہو کر کلچر بن جاتا ہے مذہب ریڈیوس ہو کر کلچر بن جاتا ہے یہ اس وقت کیا ہوتا مسجد, مسجد بھی کلچر کے پار بن جاتی ہے حج بھی کل, کلچر کی پارٹ بن, بن جاتی ہے تو کلچر بننے کے معنی ہے کہ مادری اعتبار سے ایکٹیو ہونا روحانی اعتبار سے صفر کچھ نہیں تو دعوت جو ہے دیکھیے دعوت کا تعلق کوئی مادیات سے ہے نہیں وہ تو جنت اور جہنم سے اللہ سے ہے تو جب مسلمانوں میں اسلام کی اسپرٹ زندہ ہو اسپرٹ تب وہ دعوت کو سمجھ میں آتی ہے اسپرٹ زندہ نہ ہو وہ کلچر پر جی رہے ہو تو ان کی دعوت کو سمجھ میں نہیں آئے گی کیونکہ کلچر جب بن جائے مذہب تو صرف قوم فوکس میں جاتی ہے قوم میری قوم میری قوم تو جب مذہب ریڈیوس ہو کر کلچر کے سطح آ جائے تو قوم سیٹر میں آ جاتی ہے قوم سے دلچسپی تو دعوت اس وقت ہوگی ہو جب جب انسان فوکس میں ہو انسان فوکس میں ہو تب دعوت کی اہمیت ہوگی اس وقت مسلمانوں کا انسان فوکس میں ہی نہیں ایک بہت دلچسپ میں ایک وشال دیتا ہوں کہ ایک حدیث ہے کہ رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم جب مدینے میں تھے تو آپ پیج کا بیٹھے ہوئے تھے تو وہاں سے یہودی ایک یہودی ایک جہازہ گزرا اب جاتے ہیں کہ یہودیوں کا بھی اسی طریقے سے موت کے بعد جہازہ جاتا ایسا مانا جاتا ہے تو رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم نے دیکھا اس کو تو کھڑے ہو گئے کھڑے ہو گئے تو ایک صاحب نے کہا کہ آپ کھڑے ہو گئے یہ تو یہودی کی جنازہ تھا تو آپ نے فرمایا علیس دفسن واج ہی ناٹ اے ہیومن بینگ تو یہ رواج بخاری میں ہے کئی بار میں اس رواج کو پڑھا تو شارحین نے شرح کی ہے وہ بالکل ریڈوکریس شرا ریڈوکریس ہے بخاری جو سب سے بڑی کتاب مانی جاتی ہے اس میں یہ حدیث ہے لیکن آپ شارین کو پڑھیے آپ کے پاس بخاری موجود ہوگی ہر آج کل بخاری ہر گھر میں ہوتی ہے اس حدیث کی شرح جو کی ہے لوگوں نے وہ بتاتی ہے کہ زوال کے زمانے میں کیونکہ شرح بات کو لکھی گئی ہیں زوال کے زمانے امت کا حال کیا ہوتا ہے یعنی یہ نہیں مانا انہوں نے کہ رسول اللہ انسان کی ہمدردی بھی کھڑے ہوگی انسان کی ریسپیکٹ بھی کھڑے ہوگی یہ نہیں مانا کیا کہتے ہیں کیونکہ اس جہازے کے ساتھ فرشتے چل رہے تھے تو آپ فرشتے ریسپیکٹ کھڑے ہو گئے ایک سوامی لکھا ہے کہ جنازے کا جو لیول تھا وہ آپ سے اونچا تھا تو آپ کھڑے ہو گئے تو آپ کے لیول اونچا ہو جائے جنازے کے لیول نیچا ہو جائے ایسی بالکل ریڈیوکریس قسم کی بات ہے تو زوال کے زمانے میں یہی ہوتا ہے کہ فوکس میں آ جاتی ہے اپنی کمیونٹی انسان فوکس پہ رہتا ہی نہیں اور مسلمان کا جس سے بات کیجیے انسان کے بارے تو شکایت ہے امریکہ سے شکایت یہودی سے شکایت اسرائیل سے شکایت بی جے جی پی سے شکایت جس مسلمان کو یہاں سے امریکہ دیکھے انسانوں کے بارے میں ان کو شکایتیں تو جب انسانوں کے بارے میں آپ شکایتیں ہوں تو دعوت کہاں سے آئے گی کیونکہ دعوت تو خیر خائی محبت سے چلتی ہے میں نے ایک قصہ سے پہلے بتایا تھا کہ میں ایک مرتبہ بھوپال گیا تو دعوت کی بات بنی کی نے کہا کہ آپ دعوت کی بات کیا کرتے ہیں سب لوگ, سب لوگ دعوت سب لوگ دعوت کو مانتے ہیں تو میں نے کہا کہ دیکھیے دعوت کوئی سادہ بات نہیں ہے انسان سے محبت کرنا پڑتا ہے تب دعوت کا آغاز ہوتا ہے تو جو جی چیز ہے جو چیز جو چیز لیک کر رہی ہے وہ انسان سے محبت ہے جو انسان سے محبت غائب ہے تو دعوت بھی غائب ہو جائے گی میں تو آج تک کسی کو, کسی مسلمان کو پائے نہیں جو انسان سے محبت کرنے والا ہو اسی کی مثال میں نے دی کہ بفاری کی ش... جو شرحیں لکھی گئی ہیں تو وہ حدیث جس میں کے انسان کی... لکھتا کہ انسان محبت کرنے والے تھے اس کی ایسی شرحیں کی بالکل مدد کے خیز تو مسئلہ جہاں ہے وہ یہ ہے کہ انسان ای... ای... ای وہ ہے کہ آج کا مسلمان مصم... مصم... جو ہے اپنے دور دوال میں آج میں بات باگ کر رہا تھا کہ جتنے موقع ہمارے ہاں جو مقبول ہوئے جتنے بھی سب کا فوکس مسلمان مسلم کمیونٹی تھی اس لیے وہ ہوئے مقبول ہوئے کہ انہوں نے فیڈ کیا مسلمانوں کی زوال یافتہ نفسیات کو جتنے بھی ون ٹو آل اس دور کے بیس صدی میں آپ جانتے ہیں کہ بہت سے بڑے بڑے مشہور لیڈر پیدا ہوئے جس کا کی بھیڑ تھی یہ کون تھے لکھ یہ سب وہی لوگ تھے جنہوں نے زیادہ یافتہ مسلمانوں کے نفسیات کو فیٹ کیا تو اصل مسئلہ یہاں ہے کہ آج کا مسلمان جو ہے وہ اپنی کمیونٹی کو جانتا ہے انسان کو نہیں جانتا اور دعوت اسی وقت چلتی ہے جب آپ کا انسان کے محبت ہو <coughs> جو لوگ یہاں ہے وہ بھی okay. کچھ سوال کریں یو سیٹ ٹو میک گاڈ یور سول کنسرن اینڈ آئی ٹرائی ٹو ڈو د بٹ آئی وانٹ ٹو نو ہاؤ ڈو یو اسٹرائک اے بیلنس بٹوین گاڈ اینڈ دا نیڈ آف دس ورلڈ نیڈ لیول پہ اس دنیا کا کرنا ہے تو بیلنس کیسے رکھا جائے مولانا ان کا سوال یہ ہے نگماپا کا کہ بیلنس کیسے مینٹین کریں خدا کو لے کے اور اس دنیا کی جو need based ضرورت ہے انسان اس کے بیچ میں ہاؤ ڈو مینٹین بیلنس یہ بیلنس کا سوال ہے بیلنس کا تصوری انسلامک ہے بیلنس کا تصور انسلامک ہے دیکھیے بیلنس کا تصور مانی کہ وہ الگ ہے وہ الگ ہے الگ الگ ہے ہی نہیں جو بھی آپ کی جو ایکٹیویٹیز ہیں اس ایکٹیویٹیز میں اللہ کو یاد کرتے رہنا یہ بیلنس کی بات ہے ہی نہیں دیکھیے شیرا جمعہ کو پڑھیا آپ شیورا جمعہ شیرا جمعہ یہ بتایا گیا ہے کہ فیضا خزر <coughs> تو سرات فتح صف وقتوں کو بھی فضلہ تو بیلنس کی بات نہیں ہے جو آپ بزنس کر رہے ہیں جو آپ کی ایکٹیویٹیز ہیں ان ایکٹیویٹیز میں اللہ کی یاد کے ساتھ ایکٹیو رہنا یشو کمار نے کہا تھا کہ ہر چیز میں ایک ڈیکٹر ہے اللہ کی یاد کا اس ڈکٹر کو پاتے ہوئے جب ادارے ہیں تو برس کا سوال نہیں رہتا پوری پوری زندگی د جاتی میں تو یہی سوچ پایا ہوں آج سمجھ میں آئی بہت بہت شکریہ مولانا جو کلیم صاحب نے جو آپ سے سوال کیا تھا کہ کی یہاں پہ اسپرٹ نہیں ہے لوگوں کے اندر آل مسجدیں جیسے آپ نے بتایا کہ بھری ہوئی ہیں تو آپ ان کے اندر اسپرٹ کیسے پیدا کر سکتے ہیں ایسے لوگوں کے بیچ میں یہی تو مشن ہے ہمارا اور دوسرا دوسرا حصہ میں نے سوال کا یہ ہے اس کو کنٹینیو کر رہا ہوں تو کیا اس صورت میں مسلمانوں کو چھوڑ کر کے صرف غیر مسلموں میں دعوت کا کام کیا جائے نہیں ہرگز نہیں مسلمانوں کو ریوائیو کرنا ہے دیکھیے مسلمان جو ہیں میرے نزدیک مسلمان کیس انویئرنیس کیس ہے مسلمان جانتے ہی نہیں کہ اسلام کلچر بیٹ بدل نہیں ہے اسپیڈ بیس ہے یہ جانتے ہی نہیں کیونکہ سارے جو ہمارے بیسویں فیصد میں جو نجر اٹھے عرب سے اجب تک سب اس سے بےخبر تھے مثال کے طور دیکھیے سارے لوگوں کے بہت زبردست ان کا کنسرن یہ ہے کہ اسلام مسلمانوں کی آئیڈینٹری کو باقی رکھنا مسلم آئیڈینٹری سارے عرب سے لے کے اجب تک سب بات کرتے ہیں مسلم آئیڈینٹ کیا ہے آئی کچھ بھی نہیں وہ اسلام سے کوئی اس کا تعلق ہی نہیں ایک عرب پرچے میں مجبور پڑھا تھا ایک عرب پرچے میں اس میں تھا کہ القلیات المسلم تو خطرہ زبان کہ مسلم اقلیات جو ہیں وہ وہ ضم ہو رہی ہیں دوسری قوموں کے کل, کلچر میں کلچرل آئیڈینٹٹی ہماری ہو تو ہم اسلام زندہ ہے یہ ہے اسلام ہے ہی نہیں اسلام کی کلچرل آئیڈینٹی باقی رہے اس کمپیئر پر ادر آئیڈینٹی ٹو اسلام ہے ہی نہیں یہی یہ تمام اسی قسم بتاؤ اردو اردو بھی چھپتے ہیں کہ شراخت کا مسئلہ شناخت کا مسئلہ تو مسلمان ختم نہیں ہو گئے یہ مطلب نہیں کہ ختم ہو گئے مسلمان کو ان کے لیڈروں نے بے خبر بنا رکھا ہے وہ سمجھتا ہیں کہ بس شناخت دینا ہے تو اسلام دینا ہے اس، ان کے اس بے خبری کو توڑ رہا ہے اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ ہمیں اسلام کو دوسروں کی رسخبری بنانا ہے اور مسلمانوں کی ریٹ رسخوری بنانا ہے ابھی بھی دیکھیں آپ اپنا جو ساتھی ہیں وہ کہاں سے نکلے انہیں ان، ان، ان، ان، ان سے نکلے تو مسلمان جو ہیں ان کے کوئی بھی اللہ کا پیدا ہوا بھی کوئی بھی انسان ختم نہیں ہوتا زور کے معنی یہ نہیں کہ ختم ہو جائے اللہ نے پیدا کیا تو اس کی زندگی رہتی ہے لیکن بے خبری نے مسلمانوں کو یہاں تک پہنچایا ہے کہ وہ انسان کی ہمدردی ختم ہوگی جیسے ایک صاحب ہمارے پاس آئے کہ ہم آپ کے بشر میں کام کرنا چاہتے ہیں وہ غالب تھے تو میں نے کہا ٹھیک ہے ہم آپ کا ویلکم کرتے ہیں لیکن ہمارے مشر میں دیکھیے محبت اصل ہے انسان سے محبت اصل ہے تو میں ان کا مجھے سے محبت ہے. سب سے محبت کرتا ہوں میں من. تو میں نام لیا محبت نے نفرت میں نے کہا تھا نفرت میں نے آپ کو کس نفرت میں نے تھا کیا لفظ تم نے کہا کہ آپ کو کئی نام لیے میں نے تو انہوں نے کہا کہ مجھے اس سے نفرت نہیں ہے مجھے بی جے پی سے نہیں آر ایس ایس سے نہیں ایس ایس سے تمہارے کہا سر اسرائیل سے درگاہ اس سے تو نفرت کرنی پڑے گی تو یہ جو نفرت ہے اس کو نکالنا ہے ابھی وہ آج ہمارے ساتھی ہیں وہی صاحب آج ہمارے ساتھی ہیں بہت زبردست ابھی بھی آپ دیکھیے دنیا بھر میں جو ہمارے ساتھی ہیں وہ اس میں سے نکل کے ہیں تو میں مسلمانوں سے معاوش نہیں ہوں صرف مجھے پریشانی یہ ہے کہ اس کی بےخبری تو آ جائے کہ اسلام شناخت کا نام نہیں ہے اسلام اللہ سے محبت کرنے کا نام ہے مسلمانوں کی بے خبری ہے اسٹارٹنگ پوائنٹ کیا ہو کیسے شروع کیا جائے ان کے بےخبری توڑنے ہاں بےخبری توڑنے کے لیے ہم کیا کریں اچھا اب میں ایک ابھی مجھے قصہ یاد ہے ایک شہر میں گیا میں یہ جی, انڈیا میں پہلی بار جب میں گیا تو میں ایک عالم تھے باقاعدہ مدرسے سے پڑے ہوئے تو وہ دکان کی تھی انہوں نے دکان تو میں نے کہا خوشی ہوئی کہ عالم ہو کر کے آپ نے دکان کیا ہے اور اچھی بات ہے صاف بھی تجارت کرتے تھے تو خوش کا اظہار کیا میں نے جی, کچھ, کچھ عرصے کے بعد پھر دوبارہ میں وہاں گیا میں <coughs> تو دکان ختم ہو جاتی تھی انہوں نے اب نے ویسا کھول لیا تھا ہم نے کہا یہ کیا ہے وہ دکا دکان چلتی نہیں تھی اس لیے ویسا کھول لیا اب وہ جانتے نہیں کہ ویسا اس لیے نہیں کہ دکانداری کا الٹرنیٹو ہے وہ دکانداری کا الٹرنیٹو نہیں ہے تو ایسے بہت سے لوگ ہیں جو اس طریقے سے پھنسے ہوئے تھے لیکن ہم لوگوں سے ملاقاتیں ان کی ہوئی کتابیں پڑھی پروگرام شریک ہوئے آپ بدل گئے وہ اب وہ بدل گئے بالکل کچھ کچھ ہو گئے کیسا آپ جانتے ہیں ایسے اصہ نہیں ہے بدل جانے کا آپ جانتے ہیں ایسے لوگ جو بدل گئے دشوانوں میں جسے وہ سب بندے تھے انہوں نے کہا تھا اسرائیل سے تو نفرت کرنی پڑے گی تو ایسے تو بہت ہیں کہ نہیں ہے ہاں تو وہ بتائیے آپ بولیے ہم لوگ اسی میں سے بولیے نہیں اس کو چپ تو ہیں آپ نہیں وہ لیجیے وہ اسی پسال کو لیجیے آپ فیاض صاحب کی اسرائیل سے نفرت کرنی پڑے گی پھر بیٹھے بیٹھے انہوں نے کہا کہ اس سے نفرت ختم کر دیا میں نے مطلب اویرنیس ٹوٹ گئی تو ٹھیک ہو گئی بتائیے آپ مولانا یہ صحیح بات ہے کہ ایک عالم آپ کے پاس آئے تھے اور انہوں نے خود اس بات کو مجھ سے بیان کیا کہ آپ سے بات ہوئی تھی تو اس وقت آپ نے کہا تھا کہ آپ ہماری ٹیم میں شامل ہونا چاہتے تو ہماری کنڈیشن یہ ہے کہ آپ کے دل سے سب کی نفرت دور ہونی چاہیے تو انہوں نے کہا میرے دل سے سب کی نفرت دور ہو گئی تو آپ نے پھر نام لیا کہ آر ایس ایس تو اس نے کہا اس سے بھی نہیں ہے پھر آپ نے آخری میں اسرائیل کا نام لیا تو اس نے کہا اس سے تو ہے تو آپ نے کہا پھر نہیں کر سکتے تو سوچنے کے بعد انہوں نے کہا تھا کہ اب اس سے بھی نفرت ختم ہوئی تو آپ کے ساتھ اب وہ ٹیمیں ہیں دوسری چیز یہ کہ ہم لوگ بھی جو پہلے آپ کے پاس نہیں آتے تھے تو یہ انویرنیس کی وجہ سے تھا میں خود بھی میرا ذاتی تجربہ یہ ہے کہ آپ سے ملنے سے پہلے میں بہت مخالفت کرتا تھا ہمارے ساتھی جانتے ہیں جو جن کے ساتھ میں था تھا آپ سے پہلے کہ کافی میری بحث ہوا کرتی تھی ان سے لیکن جب آپ کے پاس آئے تو آپ کے پاس بیٹھا اور آپ نے کہا کہ دس مین ڈونٹ نو واٹ از آرٹ آف ڈفرینشیشن تو اس وقت مجھے سمجھ میں آئے کہ کیا چیز کیا میرے اندر کمی ہے اس وقت سے پھر میرا ڈائریکشن چینج ہوا اب میں آپ کو پڑھنے لگا تو ایسے واقعات بہت سارے ہیں اور اس پہ بھی آتے رہتے ہیں ہمارے پاس واٹس ایپ میں بھی آتے رہتے ہیں کہ مولانا کہ میں نے فلاں کتاب کو پڑھی میرا دیا ڈائلیکشن اس سے پہلے میں ایسے تھا ایسے ایسے تو آتے آتے رہتے رہتے ہیں ہیں کافی اچھا ایک بہت بڑی چیز ابھی مہمان بھائی مسلمان ہمارے لیے بہت بڑا اصٹ ہے اصٹ اصٹ ہے میرے دل میں مسلمانوں کے بارے میں صرف ہوپ ہی ہوپ ہے جو میں تنقید کرتا ہوں اصلاح کے لیے کرتا ہوں دیکھیے قرآن میں ہے کہ تعالی اللہ کلب سوائے مائنہ بہن یعنی رسول اللہ کے درمیان اور ان کے درمیان کلب سوا یعنی کامن گراؤنڈ تو کس کے, کس کے کے اور ہمارے درمیان کام گراؤنڈ ہے وہ تو مسلمانی صرف ہے جہاں ہم قرآن کو مانتے ہیں مسلمان بھی مانتے ہیں قرآن کو ہم حدیث کو مانتے ہیں مسلمان مانتے ہیں حدیث کو ہم <coughs> رشد کو سیرت کو مانتے وہ بھی مانتے ہیں یہی کامن گراؤنڈ ہے دوسرے لوگ ان کے ہمارے درمیان کامن گراؤنڈ نہیں ہے تو مسلمان جو ہیں ان پر ہم ترقی کرتے ہیں اس بارے میں نہیں کہ وہ, وہ ان کو کیس ہوپلیس کیس بن گیا نہیں ان کی اویئرنیس کو جگانے کے لیے کہ جس قرآن کو تو مانتے ہو جو حدیث کو تو مانتے ہو جس بغبر کو مانتے ہو اس کا یہ ہے اسی لیے آپ دیکھیے ساری دنیا میں جو ہمارے ساتھی ہیں وہ سب مسلمان سے نکل کر آئے ہیں اس لیے آپ یہ بس سوچئے کہ مسلمان ہوپلس ہوپلس کا کیس ہے ہوپلس کا نہیں ہوپ کا کیس ہے اور آئے دل ملتے رہتے ہیں مسلمانوں سے ہر جگہ یہاں سے لے کے امریکہ تک لوگ ملتے رہتے ہیں امریکہ میں آپ دیکھیے آج کل شروع میں کل صاحب اکیلے تھے وہاں پر اب وہاں بہت سے لوگ ہو گئے وہ کون ہے وہ اسی کمیونٹی سے نکل کر آ رہے ہیں تو اصل چیز ہے ان کا اپ ڈیٹ پڑھائیے ان کو ان کو بتائیے سمجھائیے ان کی ان انس کو توڑیے بس سب ٹھیک ہے یہ اور مولانا آپ یہ کہتے رہتے ہیں کہ اجتماعی طور پر لوگ نہیں آئیں گے بلکہ انڈیویجل آئیں گے تو میرا بھی خیال یہی ہے کہ آدمی لوگوں سے انڈیویجول ملے ان کو مدارے کے لیے تو, تو ہم کو آدمی ساتھ ملیں گے لوگوں کے مائنڈ چینج ہوں گے ایسے اجتماعی طور پر ہم سمجھیں کہ ایک تقریر کر دو اور چینج ہو جائے تو ایسا مشکل لگتا ہے میں یہ سمجھتا ہوں ہاں اجتماعی بدل دیجیے یہ کہیے کہ ماس لیول پر ہمارا نتیجہ ماس لیول پر نہیں نکلے گا انڈیویجل لیول پر نکلے گا ماس لیول پر نہیں نکلے گا جسے ایک صاحب جو کالج چلاتے ہیں اچھا بڑا کالج مہاراشٹر میں تو میرے پاس آئے وہ تو بہت مایوسی کی بات کرنے لگے کہ اتنے دور صاحب کالج چلا رہے کوئی آدمی نہیں تو میں نے یہی باتوں سے کہی آپ اپنے کوششوں کا رزلٹ جو ہے ماس لیول پر دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو مایوس ہوتی آپ انڈیویجل لیول پہ دیکھیں انڈیویجل تو کچھ دیر چپ ہو کر لگے سوچنے تو کہتے ہیں کہ بھائی انڈیویجل پہ بہت سے افراد ہمارے پاس ہے بنے ہیں تو ہم لوگ جو ہے یہ غلطی نہیں کرنا چاہیے کہ ہم اپنے ریزلٹ کو ماس لیول پر دیکھنا چاہیں نہیں ریزلٹ کو انڈیویژل لیول پر دیکھنے کی کوشش تو امریکہ میں اور ہر بلک میں ہم ساتھی ملے ماسک لیول پہ کسی نبی In کو نہیں ملتے انڈیویجل لیول پہ ملتے کو کیسا آپ کیا کہا مولانا ہم کے لیے ملانا ملانا اچھا मौलाना हम यही चीज इसी को ही और स्ट्रेंथन करना चाह रहे थे कि हम भी इस बात को एक्नोलेज करते हैं हम भी एक मुस्लिम फैमिली से ही आए हैं और जिस तरीके से आपने हम लोगों को समझाया है और रीजन आउट किया है मौलाना सबसे पहली चीज जो, जो सबसे ज्यादा स्ट्राइकिंग लगती है वो लगती है कि आपके सारी आपकी पूरी नॉलेज और पूरा सब कुछ आपका हदीस और कुरान के बेसिस पे होता है तो उस चीज को किसी भी मुसलमान के लिए डिनाई करना बहुत मुश्किल होता है और अगर उस, उस सिरे को हम कोई भी पकड़ ले जैसे हमने पकड़ा तो हमें दूसरा सिरा मिल जाता है उसका एक एग्जाम्पल एक मनाना हम देंगे कि हम, हमारे दिल से जो जूस थे उसके लिए उस, उसके लिए हेटरेट तो खत्म हो गई थी लेकिन वो पूरे दिल में बैठी जब जब आपने उसको रीजन आउट किया और आपने बताया कि जो मूसा अल्लाम है उनका क्या रुतबा है और उसकी आपने एक हदीज भी बताई کہ جب قیامت آئے گی اور سور پھونکا جائے گا تو وہ کھڑے ہوں گے اور اس کے, اس کے دو چیزیں ہو سکتی ہیں یا تو وہ یا تو وہ بہوشی نہیں ہوئے ہوں یا پھر وہ پہلے اٹھ گئے ہوں تو ان کا کتنا بڑا کتنا بڑا اس چیز میں مرتبہ ہے تو آپ نے کہا کہ یہودیوں کا تو اتنا بڑا مرتبہ قرآن نے خود رکھا ہے تو ہم ان سے نفرت کیسے کر سکتے ہیں ہمیں تو ان کے دل میں عزت ہی عزت ہونی چاہیے تو جب مولانا اس طرح سے آپ ریزن آؤٹ کرتے ہیں تو چیزیں بہت کلیئر ہو جاتی ہیں اور یہ ہمارے کیس میں ہوا ہے مولا ہم اس چیز کو ایکنالج کرنا چاہ so, ہیں تو آپ کا کیس بھی وہی بتاتا ہے جی ان اویرنیس کو توڑو جی Heyn? جی انویئرنیس کو توڑو <coughs> <دلتیو coughs> کہ ایسے ہی لوگوں کے اندر جب اب سے سترہ سال پہلے میں نے یہ بات کہنی شروع کی تھی یہ میرا تجربہ رہا ہے مولانا اب سے سترہ اٹھارہ سال پہلے جب لوگوں کے سامنے میں نے یہ بات کہنی شروع کی دن کی جو میں آپ کی کتابوں میں پڑھتا تھا تو لوگوں نے مجھے بہت گالیاں بکی بیٹھ بیٹھ بیٹھ سے جی بیٹھتے ہیں میرے خلاف لوگوں نے مسجدوں میں فتوی لگوا دیا لیکن مولانا جیسے جیسے وقت گزرتا گیا اللہ کا کرم ہے آج مجھے اتنا اچھا ریسپانس ملتا ہے انہی لوگوں سے جو مجھے بھگا دیتے تھے تو میں کبھی کبھی رونے لگتا ہوں کہ وہ آج مجھ سے آپ کی کتابیں مانگنے کے لیے آتے ہیں ایک صاحب نے مجھے اپنے گھر سے بھگا دیا تھا انہوں نے پھر میرے سے ایک دم تذکیل قرآن مانگا تو میں بہت خوش ہوں ایسا ہی ہوتا ہے ایسے لوگوں کے اندر زیادہ سے زیادہ میرا یہ مطلب تجربہ رہا ہے زیادہ سے زیادہ میں ایسے لوگوں کے بیچ میں جا کر کے آپ کی بات کرتا تھا جو آپ بات بتلاتے تھے وہ آپ اللہ کی بات بتلاتے تو وہ باتیں میں ان لوگوں کے سامنے جا کر کے کرتا تھا مجھے بگا دیتے تھے گالیاں بگتے تھے یہاں تک کہ میرے خلاف پتویں چھپوا کر کے مسجدوں میں لگا دیے تاکہ لوگ مجھے مسجد سے بھی بھگا دیں لیکن اللہ کا بڑا انعام اور کرم ہے آج جو کل لوگ آپ کی مخالفت کرتے تھے آج وہ مجھ سے آپ کا لٹریچر مانگتے ہیں اور میں بہت خوش رہتا ہوں اللہ ماشاء اللہ دیکھیے مسلمان کوئی بھی نہیں ملے گا جو قرآن کا انکار کرے حدیث کا انکار کرے سیرت کا انکار کرے یہ تو بہت بڑی چیز ہے نا ہم ان سے بات کرنے کےٹ پوائنٹ ہوتا ہے اسٹارٹنگ پوائنٹ ہوتا ہے کیونکہ کوئی بھی مسلمان ایسا نہیں جو قرآن کا انکار کرے حدیث کا انکار کرے سیرت کا انکار کرے ایسا نہیں ہے نا تو ان سے بات کرنے کے لیے ہمارے پاس اسٹارٹنگ پوائنٹ ہے ایک کامن گراؤنڈ ہے صرف یہ کہ لوگوں نے اس چیز کو یہ میری ڈسکوری ہے کہ مسلمان کا کیس انویرنس کا کیس ہے یہ بڑی ڈسکوری ڈسکوری کے ہے تجربے سے مانا دیکھیے بیگ کیس کیا تھا میں نے سے پڑھا تھا تو مدرسہ میں جو اسلام بتایا تھا کا پڑھا تھا میں نے تو اس بارے میں یہ حال تھا میرا کہ جو پاجامہ اگر ذرا سا ٹکنے سے نیچے آ جائے لگتا تھا کہ میں جانے میں ہو گیا یہ ذہن تھا اس وقت میرا لیکن جب باہر کی دنیا میں نے دیکھا تو ایک نئی دنیا تھی میں جب انٹریکشن ہوا وہ لوگوں سے جنہوں نے انگریزی پڑھی تھی کالجنٹ پڑھا تھا تو میں نے کہا یہ کیا ہے تو اسلام مسفٹ ہے اس دنیا کے لیے تو تقریبا پانچ سال ایسے گزرے ہیں کہ میں نے اسلام کو چھوڑ دیا تھا سمجھتا تھا کہ اسلام ایسے ہے اس دوران میں ایک بدمول لکھا تھا اس کا ایک جملہ مجھے اب تک یاد ہے علماء کے بارے میں کہ ان علماء نے اپنی عقلوں کو مذہب کے ڈبے بند کر کے دائر کو پارسل کر دیا ہے ان علماء نے اپنی عقلوں کو مذہب کے ڈبے بند کر کے دائر آسمانی کو پارسل کر دیا اس کا ایسا دن تھا لیکن جب میں خود پڑا بہت دنوں تک میں اسلام کو دوبارہ پڑا وہاں ہمارے آدم گڑ میں رہتا تھا تو آدم گڑھ میں دارالحفظ مصنفین کی لائبریری ہے وہاں بہت اچھا کلیکشن ہے تفسیر کا سیرت کا حدیث کا تمام کتابیں عربی کے وہاں پر موجود ہیں عربی کتابیں تو مدرسے پڑھنے کے وجہ میں عربی جانتا تھا تو میں نے مطالعہ شروع کیا تو میںفرین کو میں مجھے اسلام کی ری ڈسکوری ہوئی پھر اسلام نے مبت محبت کا موضوع بن گیا تو خود اپنے سے سمجھا کہ جیسے بڑا کیس تھا بے خبری کا کیس تھا کہ میں نے سمجھ رکھا تھا کہ اسلام کچھ ہے اور میں نے سمجھ لیا تھا کچھ تو اس, اس ناسمجی کو توڑا جائے تو میں <تصفح> <تصفح> جس سے ماں بدلا جسے سازیاں بدل سکتی ہے مشکل یہ ہے کہ جو لٹریچر دوسرے لوگ بانٹنے چھاپتے ہیں اس میں یہ بات ہے ہی نہیں اس میں تو کنفرم کرتے ہیں وہ اور جو جلسے جلوس جرس ہوتے ہیں جو کتابیں چھاپ رکھے ہیں انہوں نے اس میں اسی ٹریڈیشنل اسلام کو کنفرم کرتے ہیں مثلا یہ کہ صاحب بھی اس طرح کی باتیں لکھتے ہیں بولتے ہیں کہ آئیڈینٹی جو ہے شناخت وہ سب سے بڑا مسئلہ ہے تو وہ اسی پر جی رہے ہو وہ انہیں بتا بھی دیا تو بس سمجھتا ہوں کہ جس جس مسلمان کو آپ سچ مچ اس کی بےخبری کو توڑ دیں گے وہ ضرور آپ کو ساتھی بن جائے گا ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف سے کچھ اور کامنٹ یا سوال ہے اگر کوئی اپنا تھاٹ شیئر کرنا چاہے آپ کو میری آواز آ رہی ہاں آ رہی ہے اچھا میرا سوال تھا مارانا سے کہ مارانا سلح ادیبیہ آپ کا ایک فیوریٹ ٹاپک رہا ہے اور آپ نے اس پر بہت کچھ لکھا ہے آپ وہاں سے شروع کرتے ہیں جب سلح ادیبیہ پر دستخط کیے گئے تھے और उसका, कर, उसे, उसका नेशन जो है वो यूनाइटेड नेशन फोर्टी में यूनाइटेड नेशन के प्याम पर आपने गुप की कि किसी ना किसी हद तक फलाउदैबी की वो चीजें यूनाइटेड नेशंस के चार्टर में भी मौजूद हैं एक मतलब फिर आप हमें रिमाइंड कराए की ये फलाह उदैबिया का जो एक्चुअल कल्चर है वो कल्चर क्या है اور گائی کو اس کلچر سے کیا فائدہ ہو سکتا ہے دیکھیے کوئی اس کو سنگل آؤٹ کر, کر نہ دیکھیے رسول اللہ کی پوری زندگی سے سورہ زیب کو سنگل آؤٹ کر کے نہ دیکھیے حقیقت یہ ہے کہ رسول اللہ کا مشن نہیں یہی تھا کہ سورہ ہو پورا مشن یہی تھا آپ کا وہ کیا سورج کیا ہے وہ تھی یعنی مذہب کو اور پارٹی کو ڈیلنگ کر دینا یہ تھا مذہب کو اور پارٹی کو ڈیلنگ کر دینا کیونکہ سارا جھگڑا پارٹی ہوتا ہے اس کا پتہ بھی نہیں کہ ہم اس پارٹی سے اسلام کو کوئی تعلق نہیں نہیں پارٹی جو ہے وہ امپلیمنٹ کرنے کا ایشو نہیں ہے جو حالات کے اعتبار سے یہ بہت بڑا یہ لوگوں کو غلط فہمی ہے کہ میں سیاست کا خلاف ہوں نہیں میں اس کا خلاف ہوں کہ پارٹیز کو آپ انفورس کرنا چاہیں پارٹی جمہوریت کا ایشو ہے یعنی عوام کو آپ عوام کے رائے کو ہموار کیجیے عوام کی رائے سے جو نظام بنے گا وہ آپ کو ہمارا آپ کا نظام ہوگا وہی شامی نظام ہوگا تو میں میں ڈیموکریسی کو مانتا ہوں نہ کہ امپلیمنٹ کرنے کو تو رسول کا مشن یہ تھا کہ تاریخ میں شپ جو تھی چلی آ رہی تھی ہزاروں سال سے اس کی وجہ سے فریڈم نہیں تھی فریڈم نہیں تھی حکومتوں نے مذہب کو اپنا آفیشل مذہب بنا رکھا تھا جو ان کے مذہب کو نہ مانے وہ باغی تھاوں کے نزدیک تو رسول کا مشن ہی یہی تھا کہ یعنی والنڈ پالٹس اور مذہب کو ڈیلنگ کر دیا جائے یہ ہے اس میں کہ وہ قاتل محمد فتنا بیکن تو ہدبیہ جب حدبیہ معاہدہ کیا گیا تھا دس سال کے لیے وہی اب اب تو اسپرٹ آف بن چکا ہے یعنی تمام دنیا کی جو قومیں ہیں سب کے سب ممبر ہیں یوناٹیڈ ہی نیشن کی اور سب کے تفاقرات سے یہ تے ہے کہ آدمی کو مکمل آزادی ہوگی ایکسپریشن کی مذہب کی ایکٹیویٹیز کی پرووائڈیڈ وہ پیسفل ہو یعنی اب ایک ہی شرط ہے کہ آپ اگر پیسفل طریقے سے کام کرنا چاہیں تو جو ٹرائی کیجیے ہم امریکہ میں یا انڈیا میں کوئی رکاوٹ نہیں آپ کے لیے ٹائبو اس زمانے میں صرف وائلنس ہے بس یہی کا حوزیبی، وہ تھا دیکھیے ہودیبیا میں یہ تو شرط نہیں لگائی گئی تھی کہ, م... کہ کو توڑا لو یہ شرط نہیں تھی شرط یہ تھی کہ آزادی اب کوئی کسی کو مارے گا نہیں جو جو پوچھ رہے ہو تو وہ اتوار ذاتی معاملہ ہے اس سے پہلے وہ بھارتی تھے کیونکہ قرآن میں خود ہے دیکھیے ارایت اللہ عبد اللہ نماز پڑھنے پھر کاٹ رکاوٹ تھی تو حدیبیہ جو رسول کے اس پورے بشنی کا خلاصہ ہے کہ رسول آئے تھے اس لیے کہ دنیا سے ریلیجس پروشن ختم کر دیں دنیا میں آزادی آ جائے بس آزادی بادشاہوں کی سرپرستی وجہ سے آزادی تھی نہیں بادشاہ لوگوں نے اپنی سرپرستی میں یہ کلچر بنا رکھا تھا کہ انسان کو سوچنے کی آزادی نہیں ہے جو بادشاہ جو سوچے وہی, وہی صحیح رسول کے مشن نے کیا, کیا؟ کہ کا خاتمہ, ہو گیا. کا خاتمہ ہو گیا تو جب کنگشپ کا خاتمہ ہو گیا تو پرسیکشن کا خاتمہ بھی ہو گیا اور دنیا میں آزادی آ تو یہ ایک پروسیس چلا پروسیس یہ کم اس کا تھا یونائیٹ نیشن میں تمام لوگوں نے وہاں تو دو فریق تھے رسول اللہ اور قریش یونا میں سارے لوگوں نے مل کر کے سائن کر دیا کہ کسی کو کسی پر کوئی جبر نہیں ہوگا کسی پر کوئی پابندی نہیں ہوگی پوری آزادی ہوگی صرف ایک ہی شرط ہے کہ کوئی کسی کو فزیکل ہارم نہ پہنچائے تو رسول اللہ کا جو مشن تھا اسی مشن کا ہے یوناٹیڈ نیشن میں سب سوچتا ہوں میری ڈاکٹر صاحب کلیئر ہے بات مولانا ہاں بالکل بالکل بات کلیئر الحمد للہ میرا ایک سوال ہے جی کرنی صاحب رسول اللہ کے انقلاب سے ڈیموکریسی کا پروسیس شروع ہوا تھا لیکن جب سے لے کے آج تک کسی مسلم ملک میں ڈیموکریسی نہیں پہنچ سکتی ہر طرف ڈکٹیٹرشپ ہے صرف ویسٹ میں جو ہے وہ ڈیموکریسی کا پروسیس جو ہے کلبلیشن تک پہنچ گیا ہے اس کی وجہ کیا ہے مسلمانوں میں مسلم ملکوں میں ڈیموکریسی کیوں نہیں بن پاتی ہے تھوڑی سی ڈیموکریسی ایسا لگتا ہے آ ہے کسی ملک میں یہ ملک میں کبھی وہ ملک, ملک, ملک میں پھر پھر وہ فوری ڈکٹرشپ میں تبدیل ہو جاتی ہے اس کی وجہ کیا ہے کیوں مسلمانوں میں ڈیموکریسی کیوں نہیں بن پڑی ہاں دیکھیے یہ بہت اچھا سوال ہے ڈیموکریسی ہمارے یہاں اسلام میں عقیدہ نہیں ہے میتھڈ ہے اسلام کی نزدیک ڈیموکریسی یا سیکولرزم عقیدہ نہیں ہے میتھڈ تو میتھڈ کے حصے سے مسلمانوں درمان, بات کے درمیان بعد کے دوران باقی راہ ہو. لیکن آپ جانتے ہیں کہ تقریباً تینتیس سال خلافت چلی اس کے بعد وہاں پر وہ خاندانی حکومت ایسا ہوا تو یہ اس لیے ہوا اور اس کو تمام والوں نے مان لیا کیونکہ اس کے بارے میں اشارات حدیثوں موجود تھے کیونکہ اس وقت زمین تیار نہیں ہوئی تھی اور اس وقت یہ تھا کہ ایک اسٹیبلٹی کم از کم ضرور ہے یعنی فارم کے اعتبار سے چاہے نہ ہو لیکن اسٹیبلٹی ہو تو اسلام کا کام چلتا رہے گا تو دیکھیے یہ مسلمانوں میں جو جو ڈائناسٹی آئی ہے وہ ڈائناسٹی اس سے ڈفرینٹ ہے جو پہلے میں تھی بادشاہ کے زمانے میں بادشاہ میں جو جو تھی وہ ڈسپارٹز تھی ڈسپارٹز موجودہ زمانے میں جو مسلمانوں میں ڈائناسٹی ہے وہ ڈسپارٹز نہیں ہے یعنی وہ ڈیموکریسی وہ اسٹیبلٹی دیتی ہے مسلم میں جو رائج ہے سب ڈائناسٹی اس سے اسٹیبلٹی مل رہی ہے ہم کو اور ساتھ ساتھ آزادی ملی ہوئی ہے کچھ آزادی کا لگتا ہے کہ مسلم کل میں نہیں ہے اس کی ساری ذمہ داری اخمصوم پر ہے اور جو سانی پر ہے ساری ذمہ داری ڈائناسٹی پر نہیں ہے کیونکہ ان لوگوں نے مسجدوں کو اکھاڑا بنا دیا حتیٰ کہ آپ جانتے ہیں کہ محرم کے اندر ہتھیار لے داخل ہو گئے تو یہ عرب ملکوں میں خوان مسلمون اور بقیہ دماغ شامین یہ دونوں نے مل کر کے یہ کیا ہے کہ اسلام کو ایک ایسا اصو بنا دیا کہ جو حکمراں لوگ ہیں وہ ڈرتے ہیں کہ اسلام آئے گا تو ہماری ہمارا تخت چھیننے کوشش کرے گا تو یہ سارے ذمہ داری یعنی اگر صرف ڈائناسٹی ہو تو کوئی رکاوٹ نہیں اسٹیبلٹی آئے گی اور کوئی کوئی چیز پیدا نہیں ہوگی خراب تو میں سوچتا ہوں کہ خلافت سے نکل کر جو ڈائناسٹی آ گئی وہ وقت ضرورت تھی یعنی پایوبیزم کے ساتھ ہوگا اب وہ صحیح ہوا کیوںکہ آپ دیکھیے کہ بعد کے زمانے میں پران حدیث اور سارے علوم کا پر جو کام ہوا اور تبلیغ کا جو کام ہوا اسلام پھلتا رہا سعد وہ اسٹیبلٹی کی سے ہوا تو جو مسلمانوں میں جو خلافت کی جو آگے ڈائنس وہ اسٹیبلٹی کی وجہ تھی اب جو ہے اب بھی وہ وہی فائدہ ہو سکتا ہے لیکن جو, جو, جو چیز خرابی, جو, جو چیز کو خرابیاں سے نظر آتی ہیں وہ مسجدوں میں قرآن بھی بار آؤٹ ڈال رکھے مسلم کرتی ہوں کیونکہ وہ سمجھتے کہ کے جو جو دلد ہیں کہ قرآن کے نام پر بارٹس آئے گی یہ حکمران ہمارے ڈرتے ہیں کہ قرآن کے نام پر پارٹی لائیں گے دیکھ ہر میں ہتھیار کر دیا تو بچتا تو اگر یہ اخان مسلمون اور جما سامی دو اگر ختم ہو جائیں مسلم دنیا سے تو پیس ہی پیس ہوگا دوسری دنیا میں جو بھی والنس ہے سب انہیں کی وجہ سے اخان مسلمون کی وجہ سے اور جماعت کی وجہ سے ان کا خاتمہ ہو جائے تو, تو سارا والنس میں ختم ہو جائے ان لوگوں نے ایسے نظریا بنایا کہ اسلام کو پولیٹیکل سسٹم بنا دیا اسلام کو مانا ہے پولیٹیکل سسٹم اور یہ بالکل غلط ہے اسلام ہر کسی پولیٹیکل سسٹم نہیں ہے اسلام اسپرچل سسٹم ہے بہت اچھی بات کہی آپ نے میں ای... اس میں ایڈ کروں گا کہ آپ دیکھیے کہ خلافت کے بعد دنیا میں آ گئی ڈائناسٹی اموریت پیریڈ آیا اور آیا اور دوسری ڈائناسٹی آئی لیکن اسلام کا کام دیکھیے پورا چلتا رہا تبلیغ کا کام اور قرآن حدیث کا کام ہے سارا جو ہمارا اسے بنا ہے جس چیز کو ہم کہتے ہیں اسلامی چونکہ ان لوگوں نے اس کو حرام کر دیا تھا کہ خور خور کو حرام کر دیا تھا آپ پڑھ سکتے ہیں اس میں کتابیں موجود ہے ایک کتاب ہے الدین کہ ہمارے علماء نے اس زمانے کے بہت بڑا کام کیا تھا کہ انہوں نے یعنی انہوں نے وہ کیا؟ اجماع, کے ساتھ دے دے. اجماع کے ساتھ کہ حرور حرام ہے موجودہ وہ موجود نہیں ہے وہ آج کوئی فتویٰ دے دے گا سارے مل کر کے حکمران کے خلاف حروج حرام ہے ابھی اچار پیس آ جائے گا لیکن ابھی موجودہ زبانی کو لمبا نے نہیں دیا یہ موجود ہے ہماری کتاب میں مثلاً تفسیر وہ نوی نے اپنی شرح مسلم میں لکھا ہے کہ اس پر اجماع ہے ازوانی اس اس کے تھا کہ حکمرانوں کے خلاف خروج کرنا ہرامن مسلمین یہ الفاظ ہیں ہرامن مسلمین حکمراں جو ہے اس کے خلاف خروج کرنا حرام ہے اس نے رکا کہ زمانے کی ڈائنیسٹی جو تھی پیسفل ڈائنیسٹی تھی اس وانی کی ڈائنیسٹی جو ہے وہ پرابلم برانچ سے بن گئی اس کی وجہ یہی ہے آج دوبارہ اور مختلف فتویٰ دینا چاہیے کہ جمع سامی اور مسلمین اسلام کے ساتھ رکھا ہے یہ حرام ہے بالکل یہ سیاست حرام ہے جو ٹکراؤ سکھاتی ہے اگر ایسا فتوا مل کر دے دیں سب لوگ تو آج ہی بالکل حالت بدل کیسے آپ کو اس سے اتفاق ہے آپ کو بالکل اتفاق لیکن یہ بات कैसे تک کیسے پہنچایا جائے مولانا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بات ان تک کیسے क्या جائے کیا ہم آپ پہنچا رہے پہنچانے کا پروسیس چل رہا ہے ہم آپ یہ تو کر رہے ہیں پہنچانے کا پروسیس چل رہا ہے آپ کیا کہہ رہے مرانہ اپ نے یہ جو کہا کہ یہ جماعت اسلامی اور اخوان المسلمون کی وجہ سے ایسا معاملہ ہوا تو میری میں اس سے اتفاق کرتا ہوں۔ ایک ایک منٹ دیکھیں لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہے کہ کیوں فرق ہے قدیم ڈائناسٹری میں آج اج کی ڈائناسٹری میں یہ پتہ نہیں لوگوں کو قدیم جو ڈائناسٹری تھی یعنی بنو میا بنو عباس وغیرہ کی اس زمانے میں سارا کام ہوتا رہا یعنی ساری کتابیں جو آج جس کو ہم کہتے ہیں اسلامی قطب خانہ لکھی گئی تھی اس علم حدیث علم قرآن علم فقہ علم سیرت اسلامی تاریخ سب اس میں کوئی رکاوٹ نہیں تھی مودی دوران یہ ہوگا کہ جو مسلم کنٹریز ہیں وہ پابندی لگاتے ہیں مثلا مسجد میں پا... سرگرمی پر روڈ رو... رو... لگاتے ہیں وہاں کوئی آزادی کام کر سکتے آپ اس کی وجہ ڈایناسٹک برائی نہیں ہے آسانی کے اس زبانس خراب ہے یہ ساری ذمہ داری آتی ہے مکمل طور پر قوم مسمون پر, پر اور علماء خاموش ہیں اس زبان کو علماء نے فتوا دے دیا تھا کہ حکومت کے خلاف خروج کرنا حرام ہے آج بھی فتوا دینا چاہیے علماء کو کہ حکومت کے خلاف خروج کرنا حرام ہے یہ بات ٹھیک رہتی ہے آپ کو بالکل ٹھیک ہے مولانا آپ کی بات جس بتائیے مولانا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس زمانے میں علماء نے یہ خطوہ دے دیا تھا کہ حکمراں کے خلاف خروج کرنا حرام ہے اور امام نووی نے اپنی شرح میں اس بات کو لکھا بھی ہے تو اس زمانے میں کیا خروج نہیں ہونے کی وجہ سے فیس پیدا ہو کے اور حکمرانوں نے کام کرنے کا موقع دیا اور اسی زمانے میں اسلامی علوم کی کتابیں تدوین کی گئیں جیسے صرف علوم قرآن علوم الحدیث وغیرہ حدیث وغیرہ کی تدوین ہوئی اس زمانے میں بھی ایسا ہو سکتا ہے اگر علماء فتوا دے دیں اس بات کا کہ خروج نہیں کیا جا سکتا حکمراں کے خلاف تو حکمراں آزادی دیں گے مذہبی کام کرنے کی مسجد میں کام کرنے کی آزادی دیں گے بالکل صحیح بات ہے مولانا میں آپ کی بات سے متفق ہوں جس کو شک ہو وہ پڑھ سکتا ہے اس پہ کتابیں ہیں باقاعدہ ایک ہی کتاب میں بتاتا ہوں آپ کو کہ شرع... یہ مسلم جو صحیح مسلم جو مشہور حدیث کتاب ہے اس کی شرح لکھی ہے امام نبی نے جو بہت ہی ٹاپ کے عالم ہے اس کی شرح میں وہ لکھتے ہیں کہ وامبر حرو جو علیہ بیجبالمسلم ولو قانون فصقہ ولو قانوال یعنی بداری کسی کو لگا کہ حفاظت ہو گئے تب بھی حرو نہیں کر سکتے آپ بداری کسی کو لگا کہ یہ جو مسلم حکمراں ہیں جو امریکہ کا ساتھ دیتے ہیں یہ عیسائی تب بھی حرام ہی رہے گا پھر بھی یہ فتوا دیا تھا انہوں نے پھر دوبارہ علماء کو فتوا دینا چاہیے کہ کوئی بھی ایکسکیوز لے کر کے آپ کوئی بھی ایکسکیوز لے کر آپ آپ پولیٹیکل اپوزیشن کی تاریخ نہیں چلا سکتے پیس پر تاریخ چلا بس پیس پر طریقے سے کرنا ہے آپ کو ٹھیک ہے یہ آپ نے اس پوائنٹ کو اتنا ابھارا ہے اتنا لکھا ہے اتنا لکھا ہے شاید ہی کسی نے لکھا ہو لیکن یہ دونوں جماعتوں میں سے کوئی بھی نہ اس کا اقرار کرتے ہیں کہ بھائی ہم غلطی پر تھے نہ اس کے خلاف میں کچھ ملتے ہیں وہ اپنے کام پہ وہ کئے گا جیسا کہ اس چیز سے واقف ہی نہیں ہے آپ صحیح کہہ رہے ہیں آپ صحیح کہہ رہے ہیں لیکن ایک آپ جیسے لوگ ایک پروسس جو چلا رہے ہیں یہ بڑھے گا انشاءاللہ آپ جیسے لوگ جو ہیں شاید دنیا میں ایک پروسس چلا رہے ہیں وہ انشاءاللہ بڑھے گا ان شاء Uh, ایک تو آج مجھے یہ بات کلیئر ہوئی کہ ایک ڈیپ انڈرسٹینڈنگ آف دا قرآن کیوں نہیں ڈیولپ ہوتی ہے کیونکہ only reaches at ایٹ اونلی ریچز a اور اے میننگ لیول مطلب میں میں خود بھی شاید صرف ٹرانسلیشن کے لیول تک ہی پہنچ پاتی ہوں ناٹ اینلی پہنچ کے وہ ڈیپ انڈرسٹینڈنگ کبھی بھی نہیں ڈیولپ ہوتی تو آپ نے جب بتایا کہ کوشچن جو کہا گیا کہ کوشچن کرنا زیادہ کون کرنا منا ہے لیکن وہ کس ٹائپ کے کوشچن منع کہ جو کو ہمارا ایک جینوئن کو نکل کے آئے آفٹر وی ہیو ڈن دیٹ ریسرچ آر سیل تو آپ نے ایک بار کہا تھا کہ کوشچن مطلب آدھا آنسر ہوتا ہے تو آدھا آنسر وہ اس لیے ہوتا ہے کیونکہ ہم نے اس کی کانٹمپلیشن کیا ہوتا ہے اس کے وہ ہوتا ہے رائٹ کچن اور وہ کوچن لیڈس ٹو مور لرننگ مور ان ڈیپتھ ریئلائزیشن دیٹ از ون تھنگ دیٹ ریٹ آؤٹ فروم ٹو ڈے آلسو دا پوائنٹ دیٹ یو مینشنڈ اباؤٹ مجھے بہت ہی بہت روٹ پوائنٹ لگا بہت ہی نوڈل پوائنٹ لگا آپ نے جو مسلمس کے بارے میں بتایا कि دا ایکچل پرابلم وتھ مسلم از دیٹ دے آر انویئر اور یہ بات بہت ہی امپورٹنٹ ہے مطلب سب نے اپنا اگزامپل دیا میں خود بھی اسی کا ایک ایگزامپل لوں اور انویئرنیس جب ٹوٹتی آدمی کی تو پھر وہ ایک دم ٹرانسفارم ہو جاتے صاحب وی آر ناؤ اینڈنگ دیٹ از لیفٹ اور ویل اینڈیڈ no i don't think so i think everybody is done can close it so we will end the session now thank you thank okay. you وہ جو تین لوگ ملنے آئے تھے آپ سے اس دن جی جی جی